سنیل کریم چند دن پہلے ڈاکٹر فکیم صاحب آیا تو کافی رسانہ جانا اس پہ چھوڑ دیا تھا تو نے ڈاکٹر صاحب کابلین کا دور گزر گیا آپ جو ہے تو قابلین کا بدل ماحول اور جماعت ہوا کرتی ہے اگر آپ لوگ اس ماحول میں نہیں آئیں گے تو اس سلسلے کی برکات ہمارے اتنا ضور نہیں ہیں کہ وہ چلتی رہے ماحول میں آئیں گے اجتماعی جگہ ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے دین کی بات بیان ہو جاتی ہے کچھ کلمات بصورتیں ختم نہیں پڑے جاتے ہیں. اس کے بعد دوا ہو جاتی ہے کسی نہ کسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں صورت حال یہ ہے کہ ماحول میں قبول دعا کی جگہ وہ ضنی ماحول ہوتا ہے جہاں اللہ کے اللہ کے اعمال ہو رہے ہیں جو بند جو بند گئے سبھی میں تو وہاں اس کے مختلف جگہ مختلف نام ہے تو پہلے زمانے میں ایک جگہ ان کا پھولوں کا باغ ہوتا تھا اس میں مولسری کے پھول ہو جیسے مولسری ایک پھول ہے تو اس جگہ وہ باغ تو نہیں رہا لیکن اس کو کہتے مولسری تو کہتے ہیں جی آتا ہے منصری میں جو جنازہ ہوا تو اس مردے کی بخش ہو جاتی ہے پھر یہ منطق کے اور وہ اصول کے بلائل کی باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ منطق سے منتقل ثابت کرو گی جی مطلق مطلق آج کہ دعائیں مت لگتے ہیں مت لکھ کہ دیں ہے تو اصول کے اصول سے اس کو ثابت کرو گی جی. یہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت والی کوئی جگہ ہوتی ہے ہیں وہاں بات ہوئی ہوتی ہے تو ہر ایک جنازہ پانی لایا جاتا بخش میں کرنی ہوئی ہوتا ذکر اس ماحول میں برکت ہے جہاں کے دین کی محنت ہوئی ہے دین بیان ہوا ہے دین کی خدمت ہوئی ہے بن واقعہ ہے کہ بال رفیع صاحب جو پہلے بہت ابن تھے ان کے دور میں ایک آدمی آیا اس نے ایک آیا, ایک, تالیبنم, ایک آیا کے ہے اس آدھ میں دال پکڑی ہے روٹی کیسے دال ہے یہ روٹی ہے یہ کھانے کی چیز ہے کیسا کھانا دیتے ہیں لوگ یہ آپ کا انتظام ہے تو اس کی باتوں کو سننے کے بعد میں کوئی جواب نہیں دیا اس کیسے دیکھ رہے, تو سنجھے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے تھوڑی دیر کے بعد بچہ خاموش ہو گیا لڑکا خاموش ہو گیا تو حضرت نے فرمایا یہ دوبند کا طالب علم نہیں تو رفیعدین نام سے دو شخصیات ہو رہی ہیں ایک مولا رفیع ایک شاہ رفیع ترجمہ شاہ رفیع صاحب کا ہے ہاں جی ترجمہ کن کا ہے جی شاہ رفی الدین صاحب کا ہے ڈاکٹر جی؟ جی؟ صاحب, صاحب نہیں اس کے والے سارے یاد ہوتے ہیں اور مولار رفی الدین سے بند پڑ آدمی سے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کیسے کہتے ہیں طالب علم نیم نے کہا کہ اس وقت جو بند بنا تھا تو اس کے ایک کنویں پر میں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور کچھ نکال نکال کر تقسیم کر رہے ہیں کوئی بڑا برتن کوئی چھوٹا برتن کوئی ہاتھوں میں پکڑنا کس طرح کر رہا آ رہا ہے جس کو جتنا ملنا تھا تو ان لوگوں کو میں پہچانتا ہوں جو میں نے ان میں یہ نہیں تھا یہ آدمی ان میں نہیں تھا تو وہ جس وقت کی مذمات کی گئی تو پتہ چلا کہ کوئی ہوشیار طالب علم منتخبی گھر چلا گیا تھا تو اس نے اپنا اپنا کمرہ اپنی چارپائی اور اپنا کھانا یہ سب کسی اپنے مہمان کو والے کیا ہوا تھا کہ میرے پر تو لیے کہ ہے کہ اب کس کے لیے مکرہ ہے کس کے لیے لال ہے کس کے لیے آرام ہے ماشاءاللہ اس کا میں کیا غم ہوتا ہے میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں دو کوئی منتقل طالب علم بیٹھے ہوئے چھوٹا دورہ کیے ہوئے یا کوئی منتخب طرف نہ ہوا پڑے ہوئے تو ایک کہتا ہے کہ خواہ کے لیے رتلوما زمانہ منازع ہو طالبان چھ مناظر ہے پہلے تھا جی ابھی دو منافا منافر جی. تو میں سنا تھا میں بھی ان کی بات بڑی مزا آیا کہ کیسی جنگ جیتی اور کتنا بر اس نے ہتھیار استعمال کیا چلا کہ وہ غلط بات کو غلط بات کو محسوس کیا اس بات ٹھکانا جاندو نا تو باو. صاحبہ اقرام جب عدیش روایت کرتے تھے تو بدن کے بال کھڑے سے کانپتے تھے اور بات صاحبہ روایت ہی نہیں کرتے تھے شادی کے بارے میں کو روایت کرنے کہا کہ ایسے ہی فرمایا تھا غالب نصف شاید ایسے ہی فرمایا تھا کچھ سر تو کتنی بار نے کہا پھر انہوں اس بات کو بیان کیا نا طالب علم نہیں تو معلومات طالب علم نہیں تھا تو مضمون کیا بیان کر رہے تھے جی آپ کیا کہتے ہیں جی ہاں ماحول ہوتا ہے وہ بدل ہوتا ہے اس کا تو ماحول کے برکت سے بات ہوتی ہے رائبن کی سمانٹ ارے مولانا مزمر پلنپوری سے رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے بیان میں نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسے متوجے ہو بیٹھے ہوئے ہی ہیں چمج پر مضامین کا ورود ہو رہا ہے تو ہم نے نئی گائے خریدی تو اس کا لا کے مارتی تھی دودھ نہیں دیتی تھی شہروں بڑے مزدور ہم نے آدمی بلایا اس کر اس کو باندھا جب باندھا تو مجھے بھی تھوڑے تھوڑے تجربے ہیں تو میں نے اس بچے کو ایسے پکڑا کہ اس کے سن کو تو پوچھتا ہوا لیکن منہ نہ لگا سکتا ہے تو آگے بند ہو میں جی؟ نے کہا کہ اس پر زبان پھیرے گائے دودھ چھوڑے گی اب اس کی طلب سم گی تاقیق تاقیق اور اس سے وہ خیر کی میں نے تاکی تاقی کروائی اور میڈیکل تاکیقات ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے ہماری بھی ریسرچ ہوگی ہم نے کہا جی کہ اس میں جو ہے آگ تو سن نکلتا ہے اور جس گائے کے پیچھے لینڈ مارک سیٹو سن کم ہو یا نکل کر نہ ہو تو وہ لاتے مارا کرتی ہے اور ہڈی چمڑا رہ جاتی ہے, لیکن نکالتی رہتی ہے اور یہ بچے کو دیکھ کر یہ بنتا ہے اور اس کے تھن کو منہ لگانے سے ہوتا ہے اور وہ جو اس میں باندھ پھیرتی ہے جب اس کی محنت سنتی ہے جب اس کے قریب ہوتی ہے جب اس کا آتا ہے اس کے باطن میں یہ ہارمون ریكشن ہوتا ہے جیسے ہی ماحول میں جتنے طلب والا آدمی آئے گا جتنا محبت والا آدمی آئے گا تو اتنا ہی ماحول میں اللہ تعالی پوری برکات کے مضامین کو كھولتا ہے رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ استماعی سے مقصود انفرادی یا ہیں تو اجتماعی و جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے اصل و رسود مقصد المقصود اور کھلیے اصول ہوئے انفرادی اعمال ہیں باقاعدہ یہ اشرف الجواب جو کتاب ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے کیونکہ اجتماعی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اکیلا ہونے کے بعد اعمال کا بھی بنا دیا جائے ذکر کا بھی بنا دیا جائے تلاور کا بھی بنا دیا جائے اللہ کی طرف دھیان لگانے کا عادی بنا دیا جائے اس سے امراق باباد پختہ کر دیا جائے اور وہ اجتماعی ماحول تو چوبیس گھنٹے ہر وقت رکھا نہیں جا سکتا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اور اس سے کرنا ہوتا ہے اپنی انفرادیت کو پختہ کرنا ہوتا ہے امال کو پختہ کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انصرابی اعمال کے پختہ ہونے سے آتی ہے اور انسان کے انسائی تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ مضبوط ہونے سے پڑھاتی ہے یہ آدمی روشنی بنتا ہے اس سے ہدایت پھیلتی ہے اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے محض چرد سرد سے تاثیر نہیں ہوتی ہے محض بولنے سے تاثیر نہیں ہوتی ہے میں ر بولتے ہی نہیں تھا محسوس اور باطن کا ہار بدلتا ہوا محسوس کر سکتے شراپا دور میں جائیدہ کیے ہوئے باطن کو بنائے ہوئے اللہ کے تعلق کو لیے ہوئے بجلی گروہ بھری ہوئی ہے جگہ مزید آدمی کو نملنے کے لیے تو اس نے تحقیقی قسم کے عالم تھے کسی جدید ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں جدید ادارے میں کام کر رہا ہے قدیم کے ساتھ کسالوں کو تاکیقی جذبہ آدمی بڑا نمایاں تو لگا رہتا ہے انہوں نے بڑا اپنی کو تحقیق کے مضمون نکال کر رکھا ہوا تھا انہوں نے میرے لیے کھولا اس کو اور بگستی کا ضلع میں دبا کیا بگستی کا ضلع بنا صحبہ اکرام کے باقی صاحبہ اکرام کی نسبت نوافل امال میں کثرت نوافل میں کثرت ذکر میں ان چیزوں سے زیادہ نہیں تھے کہ ایک. انہوں نے کہا کہ تو پھر بیوی سے پوچھا کہ ان کا کیا خاص عمل تھا اکیلے ہونے کے بعد بیوی نے کہا کہ جب اکیلے ہوتے تھے تو بہت زیادہ دھیان میں تھوڑے ڈوب جاتے تھے اور بار ڈوبنے کے آخ لمبی کھینچتے تھے اور آخ کی جو بھو ہوتی تھی وہ جلے ہوئے گوشت کی ہوتی تھی تو تمہارے وہ موتی دوست نے برارنا نکتا کر کے بیان کیا اور آج انہوں نے خاص اس آخ کو بیان کیا میں نے کہا کہ یہ مولویوں کی بات نہیں ہے یہ سوفیوں کی بات ہوتی ہے اس جگہ پر چلے ہوتے کو پتہ ہوتا ہے اس کا صاحب یہ ہم حضرت بال صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو میں اس بات کو جب بیان کر فرما رہے تھے تو نے لفظ کہا تھا کہ ایک چیز چیز تھی اس کے بارے کا کہ وقت کرا تھی کل ہی ایک چیز تھی جو قرار پکڑ چکی تھی اب صدیق رضی اللہ عنہ کے کل میں نمایاں کیا تھا ان کو سب سے بڑیا تھا وہ چیز کیا تھی یہ, والا کو میں کر دیا. یہ چیز وہ تھی جس دن کی منقرین زکاعت کے, کے خلاف فیصلہ ہو رہا تھا تو انہیں فاروق رضلاد کی رائے برمی کی ہو گئی تھی اور اس دن جو کھڑے نے کہا کہ میں ہزار کروڑ کی جو ایک چیز تھی نہیں اس وقت اگر کوئی نہیں جاتا تو میں اکیلا جاؤں میرے بارے میں کہا ہوا کہ اسنے پورے صاحب یہ وہ حوصلہ تھا, ذات اس پر کا. یہ وہ تھا. اس میں چالیس مردوں کی طاقت ہوتی ہے چار ہزار کی طاقت ہوتی ہے چالیس مردوں کی جسمانی طاقت ہوتی ہے چالیس ہزار کی حسابی طاقت ہوتی ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے. کتنی طاقت تھا دادے, کم تھا دادا جس ہزار تو اچھا بھی طاقت ہوتی ہے اتنے آدمیوں کے سامنے کھڑے ہوتے آگے تو مسکاری حوصلہ ہوتا ہے تو حوصلہ تعلق مالا کے جندر پایا تھا یہ حوصلہ تھا ڈاکٹر برہان کے لیے جا رہا تھا کرایہ ملنے کے لیے کیا کیا کریں گے باقی باتیں بتائی تو اس شریف پر جانے کے جب وسلم کے آگے کھڑے ہوئے تو کہا کیا ہو گیا جی؟ شسپیری ہو گیا تو میں نے کہا کہ بھائی جس طرح دوسری طرح گلا لینے کے لیے گئے تو کھڑے گئے آپ پاس پیسے بھی نہیں تھے اتنا غربت تندرستی ہو گئی تھی تو ہم نے کہا کہ ہمارے بھائی انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت گٹیا قسم کا مال وغیرہ لے کر آئے ہیں ہمیں جو اپنا غلہ وغیرہ پورا دینا آرام پر صدقہ کرنا کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو آگے کہہ دینا برہان کو کیا وقت لے دیا برسیات ماما جی؟ اس وزیر اندر دوسرا کا یہ ہے کہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کے السلام السلام علیکم جب کہتے ہیں تو یا کہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ بند کلتا اس کو جو جملہ ہوتا ہے کہ انا ہائی میں نے میں کرنٹ میں محسوس کرنٹ محسوس کر دل میں جمتی ہے جمتی نہیں ہے جی کر پکڑتی نہیں ہے یہ تعلق تالک مالا خرار پکڑتی ہمارے یہاں یہ جو بسا کے گاؤں ہے اس میں بالکل جگہ پر کسی آدمی کی قبر کھودی جب قبر کھودی تو نیچے تیرہ چودہ سال کی لڑکی صحیح سالم نکلی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا لوگوں نے کہا کون ہے، نام نشان ہی نہیں ہو بدن صحیح سالم نکل ہے کرتے کرتے کرتے برا آدمی دادا سے چلو یو ما جن وے سروور اکلے گا یہ ہمارے بس والے آئے تو ان کو نہیں پتا تھا کہ <laughs> بیار او سرولی اور سننے پڑا خل کا حملہ اکڑا حملہ ورنہ جانے ورنہ جانے یہ کر رہا وہ سب بولے گا اب یہ کہا دے ابھی کالا دے کتلے والا ہمارا سب دیکھیے صحیح بات ستر سال گزرے کتنے سال گزرے ہیں اس کی وہ شہادت ہے کہ اس پر حملہ کیا بدکاری کرنا چاہتے ہیں اس نے جو ہے تو جان دے دی لیکن اس نے اپنی لا کو محفوظ کیا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو باتر میں قرار پکڑی ہوئی یہ تعلق مالا ہے سن کی بات نہیں ہے بکر لگتا ہے آستاستہ بات بیٹھتی ہے اندر آتی ہے نے سو کی نشرت جانے سفر بار تھا تو کشرت خان سوکھ حساب نہیں ہوتا جب تک جان نہ پی لے نہیں اللہ تعالی کی محبت کے شراب میں جان نہ پیلے اور بہت لمبا سفر ہوتا ہے اس کے بعد خام جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے کچا پھل جب پکا ہوتا ہے تو اس لگتا ہے مٹی جب گلا بنتی ہے اور گلا بنتی ہے پکتی ہے اس کے بعد پھر وہ پختہ ہوتی ہے ہمارے اس نے اللہ سے نمانا ہے نیتا جی ہمارے لوگ صاحب تو فوراً بیٹھ کر دیتے ہیں کہاں بڑی سختی کرتے ہیں میں نے تین دفعہ تو آمد کا دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے یہ سان جی رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہتے ہیں آپ کس کیے بیچ ہو رہے ہیں تو جواب دے تھا آگے سے ڈانٹپو لیتے دوسرا جواب تیسرا جواب یہاں دیکھ کے دو تین خطہ میں جگہ پر لے آ سکتے پھر آدمی کو فائدہ ہوتا سکتا ہے کہ رئیس بیچ ہوئے تو اپنے نوکر کے سر پر ٹوکرا مٹھائی کو اٹھا کر لائے تھے بیٹھنے کے لیے آئے میں نے کہا مٹھائی رکھ دیا نوکر کو واپس جائیے گا لوکو چلا گیا تو میں نے کہا فلاح جگہ میرا بیان ہے اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ تو اس بچے کو جب جانے لگے تو کس طرح میں بازار کے درمیان سے ان کو گزارا اور خان صاحب نے سر پر مٹھائی کا ٹوکرا اٹھایا گیا تو چلا گیا مجھے جا کر میں رکھا مٹھائی کا ٹوکرا پھر گیا تو وہاں سے بس وہ چند قدموں میں جو بادم میں چوکراہٹ تھی وہ نکال دی اور دیکھ گیا تو وہ ہوا اللہ کیسا لگ کے ساتھ لگتے بغدادی, بغدادی رحمتہ اللہ علیہ سے بیٹھ ہونے کے لیے آیا بغداد کا ملک جن اس سے جارڈینٹ چیمبر آف پشاور میں بڑا اخبار میں تصویریں آتی ہیں یہ وہ ہے دوروں پر بیٹھی ہیں حکومت بار لوگوں کے دوروں پر جاتے ہیں تو ایسا آیا نے ایک دوسرا مرغی آیا افروٹوں کا ٹوکرا لا کر اس کو رکھا تو ہم نے کہا کہ یہ پر رکھو اس کو اور اس بازار میں تمہارا کاروبار ہے وہاں جا کر یہ فروڈ بیچ کرا جاؤ تو نے کہا کہ اللہ اکبر میں یہ کام کروں کیا کسی نے اللہ اکبر کا جلا بطور کلمہ کفر کے بولا میں اتنا بڑا آدمی اور میں جا کر یہ کام کر کے آؤں سارے رشید صاحب مقصد صدی احمد یا مدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو کتاب ہے صبح کے درس میں مضمون جس نے کہا تھا کہ کسی وقت مرید سے بھیک منگوانا ضروری ہوتا ہے وہ کہتے ہیں گلے میں ڈال جھولی اور جا کر بھیک مانگ تو ایک مرید کو جو بھیجا تو اس نے کچھ دنوں کے بعد حضرت صاحب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ دیکھے دیتے کوئی بھیگ نہیں دیتے تو نے کہا یہ چلا کا کیا چلا جس نے کہا کہ اس کو اتار دو اسکول کو چھوڑو اب آؤزیا میں کیا لے کے آئے سر سر ابراہیم رضم رحمۃ اللہ علیہ کہا کس نے آپ کو بہت لچایا ان کہا میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا بکھرے میرے بال پھٹے پرانے کپڑے کوئی میرے بال کھینچ رہا ہے کوئی کپڑے کھینچ رہا ہے کوئی مزاق اڑا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا رہا ہے کیوں اس نے سب سے آلک آیا تھا تو یہ مذہب مکرمہ کے پہاڑوں میں تھے تھے جمعے لگڑیاں لگنی کاٹ کر لا کر بیچتے تھے اور جمعے کی نماز پڑھ کے اور روٹیاں خرید کر چلے جاتے تھے ہفتے کے لیے ہفتے بعد آتے کبھی آدمی بیمار ہو جائے مزدور کو تو مزدور نہیں کر سکتا روٹی کہاں سے کھائے تھی؟ کہ کے کھا کے تھے گیا کہ وہاں جو گری پڑی کھجورے وہ کھائی جولی بری اس بارے دار ربی کھجور ہیں بچہ ڈکا مار کے گرایا اور کھجورے چھین لی پھر بری کے چالیس بار میں نے جلی بری اور چالیس بار بچوں نے جو ہے تو پاگل ملنگ کے اسپو گرا کر اور اس پہ خرید لے لی مطلب غیر سے آواز آئی کہ اس بات کا بدلہ لیا ہے تم سے جب بادشاہ کے دوران تمہارے سامنے چالیس دنگی تلواروں والے مافظ چلا کرتے تھے اس بات کا بدلہ لیا صاحب غم نہ کرے آپ کا ہمارا ہی حال نہیں ہونا ہے پتہ دے گا جی دیگل گی بکری وہ بچی ہے سو گیا گاڑی ویسے کروایا میں میں بیان کروایا تھا تو وہاں جو ہے تو دائمی دیدارے الہی والے لوگوں کا کی بات میں نے بیان کی ساتھ پڑھا کہ جس کا مطلب بے برض اس کی دیوار کچھ ہو مور و حم سے بادا جہاں سے گزر بعض اللہ کے تعلق والے مورو قصور والا ہے دنیا کے کسی چیز نہیں ہو گئے اور کوئی دائمی دیدار لائی ہوگا تو ساگر صاحب آگے بیٹھے ہوئے شادی سارے کی نہیں ہوئی ہے تو کہا جی وہ بیار کے دوران کتنے جمے جمے والا دیدار بھی ہوگا نا <laughs> کا فکر دے کر آپ اور حاموس میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ حال ہو جائے گا جی آپ اور حاموس میں نہیں ہیں یہ تھوڑی چودہ سزارہ تاریخ میں شای ہیں کرنی ہیں اور مرکباتی نہیں پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ وسلم صابۂ کرام سے فرمایا کہ آؤ ہلال کی وفات ہو گئی ہے جائیں دفن کے بندوبست کریں وہ گئے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے کہا کہ آپ یہاں ہلال ہوتے ہیں ان کی وفات ہو گئی ہم ان کو لینے آئے ہیں ان کے کافی نوکر تھے وہ پہچانتے بھی نہیں تھے معلوم کرنے میں پتا چلا کہ جو گوڑوں کے سبل میں گوروں کو بھالتا ہے ایک آدمی اس کا نام ہلال ہے اور وہیں گرا ہوا ہے وفات پانے کے بعد سبل میں گرا ہوا ہے ان کو لیا فرمایا کہ سات آدمیوں میں سکھایا جن کی پرکش سروزی بھی جاتی ہے مسئلے کے بتایا بھی نہیں ہے چھٹے ہوتے ہیں بتایا ہی نہیں کرتے اپنے آپ کو بلا سب رحمت اللہ شہر پڑا کرتے تھے جگہ پر کے دیوانے خود کنی ہر دو جہانش بخش دیوانش بخشی دیوانا چھ کن اپنا دیوانہ بناتا ہے پھر اس کو دونوں جہان دیتا ہے تیرا دیوانا جو ہے وہ دونوں جہانوں کے ساتھ جھانوں کو کیا کرتا ہے چراک وسل چاشد رجای دوست, دوست, دوست, دوست باشد رجایٔ دوست تلاب کیا باشد ہے منا جدائی اور ملاقات کیا چیز ہے دوست کی رضا کو ڈونڈو کیوں کہ اس سے سوائے اس کی ذات کے باقی کسی اور چیز کی طلب کرنا یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے تو اس سے مانگوں میں تجھے کو کے سبھی کچھ مل جائے تج سے مانگوں میں تجھ کو کے سبھی کچھ مل جائے سس سو والوں سے یہی ایک سوال اچھا سس والوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, سو اچھا ہے. پوراک باشد رضا دوست کل باشد رو رو تمنائے باشد ارے تمنا سو سوالوں سے یہ ایک سوال اچھے ہیں تو میں تجھے کو کہ سبھی کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہ ایک سوال اچھا ہے بڑے ہی مزے ہیں بڑے ہی مزے مزوں میں کوئی ذات نہیں ہے کہ ایک دو دن میں کوئی سو نہیں ملا کرتی ہے کچھ جان مار لگتی ہے کچھ فکر لگتا ہے کچھ مجاگرا کرنا پڑتا ہے دس بات روسی پڑھنا میں